تمہارے دوست ناؤ مگر اللہ اور اس کا رسول اور آمان والے کے نماز کام کرتے ہیں اور زکو دیتے ہیں اور اللہ کے حضور جھکے ہوئے ہیں